سال رفیق حیات کی تلاش مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ شادی کے میدان میں داخل ہوں ہر ایک کی یہ نیت ہو کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے اگر نیک نیت ہو تو معاملات میں بھی ہر ایک اچھے سے اچھا رہنے کی کوشش کرے گا اور اگر کسی نے بھی صرف تجربہ اور چاشنی کے لیے شادی کی تو اول یہ نیت شرع طور پر ناجائز ہے سانین اس بدنیتی کی بنا پر اخلاقی و معاملاتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے اور اگر کسی نے چند دن شادی کر کے چھوڑ دینے کی نیت سے شادی کی تو وہ نکاح متا ہوگا جو سراسر حرام ہے ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دہ ہونا ہے اسی طرح انٹرنیٹ وغیرہ پر فوٹو دیکھنا اور بات چیت کرنا بھی ناجائز ہے کیونکہ فوٹو عورت اور مرد کی اصل شکل کو واضح نہیں کرتا اسی طرح بات چیت کرنے یا الگ ہو کر گھنٹوں اکٹھے رہنے سے بھی ایک دوسرے کے اخلاق نہیں ظاہر ہو سکتے کیونکہ اس مرحلے میں ہر شخص دوسرے سے تصنع کرے گا اور بناوٹی اخلاق سے ملے گا ہاں اگر عورت کی زبان یا اس کی آواز کے بارے میں جاننے کے خاطر مرد منگنی سے قبل اس سے بات کرنا چاہے تو دیکھتے وقت محرم کے ساتھ خلوت کے بغیر بات کر سکتا ہے شادی میں کفات کا مسئلہ اس کے بعد یہ بھی جان لینا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں شادی کی کفات میں نصب اور مال کا کوئی وزن و اعتبار نہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہند نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں پچنا لگایا تو آپ نے بنو بیادہ سے کہا کہ ابو ہند سے شادی کر دو اور ان سے ان کی اولاد سے بھی شادی طلب کرو اگر دواؤں میں کسی دوا میں خیر ہے تو حجامت اور پچھنا لگانے میں ہے۔ شادی میں کفات صرف دین ہی کی معتبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد عریض جب تمہارے پاس لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے کوئی آئے اور وہ دین و اخلاق میں اچھا ہو تو اس سے شادی کر دو اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا اسی طرح ابو حاتم مزنی سے بھی روایت ہے اس کے آخر میں ہے وہ ان کا نفیح اگر اس میں کوئی ایب بھی ہو تو آپ نے تین بار تاکید کر کے فرمایا کہ جب کوئی دین و اخلاق میں اچھا ہو تو اس سے شادی کر دو اور جس طرح مرد کے دین و خلوق کو معیار اختیار بنایا گیا ہے اسی طرح شریعت میں عورت کے بھی دین اور اخلاق ہی کو معیار انتخاب قائم کیا گیا ہے ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کا ارشاد ہے عورت سے شادی چار وجوہ کی بنا پر کی جاتی ہے کچھ لوگ اس کے مال کی لالچ میں کچھ لوگ اس کے خاندانی عزت کو دیکھ کر کچھ لوگ اس کی شکل کی خوبصورتی پر ریھ کر شادی کرتے ہیں کچھ عورت کا دین و خلوق دیکھ کر شادی کرتے ہیں تو تم دین والی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ اگر کسی دوسری وجہ سے شادی کی تو ہلاک ہو جاؤ گے اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے لوگوں نے کہا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر شادی طلب کرے تو اس سے شادی کر دی جائے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات کو سنا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چپ رہے پھر ایک غریب مفلس مسلمان گزرا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے صحابہ نے کہا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر منگنی کرے تو اس سے شادی نہ کی جائے سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ قبول کی جائے بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ <سؤال> مفلس شخص پہلے شخص سے زمین بھر کر بہتر ہے جب شادی ایک دوسرے کے لیے سکون قلب اور محبت و رحمت کی قرض سے کی جاتی ہے اور یہی مقصود شرح ہے تو پھر یقیناً زوجین کے لیے سکون قلب و محبت و رحمت و شفقت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب دونوں صالح اور اللہ رب العزت کے دین کے پابند ہوں مرد سنت رسول کے عامل اور اخلاق رسول کے حامل ہوں نیز عورتیں ارشادات رسول و اخلاق ازواج متحرات پر عمل کرنے والیاں ہوں اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد عریض اور بڑے فتنے سے ڈرایا ہے اور صحابی کو کہا کہ اگر تم دین والی عورت کو اختیار نہ کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ لڑکی کے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی فقیر اور قلاش سے شادی کر دی جائے بلکہ ولی عمر کو چاہیے کہ دیندار شوہر تلاش کرے دین کے ساتھ اگر دنیا بھی ہو تو بے شک وہ نورن علی نور ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فاطمہ بنت قیس ردی اللہ علہ نے مشورہ لیا تھا کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے شادی کے لیے معاویہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہما نے منگنی دی ہے تو کیا کروں آپ نے انہیں مشورہ دیا کہ معاویہ نادار اور غریب ہیں ان کے پاس مال نہیں اور ابو جہم عورتوں کو بہت مارتے ہیں تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز فرمایا کہ عورت یا ولی اگر صلاح اور خوش اخلاقی کے ساتھ کھاتا پیتا اور نیک شوہر ڈھونڈے تو یہ افضل ہے مگر بے دینی کے ساتھ صرف دنیاوی حسب و نصب کو دیکھ کر اگر شادی کی گئی تو بہت کچھ فتنے سامنے آئیں گے اور خود بے دینی بڑا فتنہ ہے کتنے لوگ شادی کے بعد اخلاق باختہ ہو گئے اور اگر میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی وجہ سے بے دینی میں مبتلا ہوا تو اس کا گناہ اولیاء امور کو الگ سے ملے گا نیز بعض دینی امور میں غلو اور افراد اور خلاف سنت پر عمل بھی وبال جان ہو سکتا ہے جب سنت رسول کے مطابق زندگی نہ ہو صالح مرد اور سالحہ عورت وہی ہوں گے جو احکام الہی کے پابند ہوں گے سنت رسول کے عامل ہوں گے صالحہ بیوی دنیا کی سب سے افضل نعمت اور پونجی ہے عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة دنیا پوری کی پوری لطف اندوزی کا سامان ہے اس میں سب سے افضل سامان صالحہ عورت ہے ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنیزون الذہب والفضہ یعنی جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے بعض صحابہ نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اس کو حاصل کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل مال اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل اور صالحہ بیوی ہے جو آدمی کے دین و ایمان میں مدد کرے سعد بن نبی وقا سردی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں سعادت مندی کی ہیں صالح بیوی وسیع رہائش گاہ سالح پڑوسی اچھی آرام دہ سواری اسی طرح چار چیزیں شقاوت اور بدبختی کی ہیں برا پڑوسی بری بیوی بیکار سواری اور تنگ گھر یہی روایت مسند احمد ایک اڑسٹھ میں ہے جس میں صرف تین چیزوں کا ذکر ہے پڑوسی کا ذکر نہیں ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالی صالح بیوی عطا فرمائے تو اس کو اس کے آدھے دین کی حفاظت میں مدد دی اس کو چاہیے کہ باقی آدھے دین میں بھی اللہ سے ڈر کر اسے محفوظ رکھے سعد ابی وقاص کی روایت میں صالحہ بیوی کی صفات میں سے بعض اوصاف کا ذکر ہے جس میں آیا ہے کہ تین چیزیں سعادت مندی کی ہیں بیوی جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے کسی بات کا حکم دے تو اطاعت کرے اور گھر سے غائب رہے تو اس کے نفس اور اپنے مال پر کوئی خطرہ نہ محسوس کرے اچھی سواری جو تمہیں اپنے ساتھیوں تک پہنچائے اور کشادہ گھر جس میں ضرورت کی بہت سی جگہ ہوں